وک اللہ <النَّار> الوافی بحی <سؤال> یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری مسلم کی تمام احادیث موجود ہیں اور ان احادیث کی تعداد جو الوافی میں ذکر کی گئی ہیں تقریباً دو ہزار ہے یہ کتاب کئی مقاصد پہ مشتمل ہے پہلا مقصد عقیدہ ہے یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عقیدہ سے ہے پہلے مقصد میں کئی کتب ہیں پہلی کتاب الاسلام والایمان ایمان اور یہ وہ کتاب ہے جس کی اسٹڈی ہم مکمل کر چکے ہیں دوسری کتاب ہے المان بالیوم مل آخر اور یہ وہ کتاب ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں تیسری کتاب ہوگی المان ابل تقدیر پہ ایمان تو پہلی کتاب کیا ہے اسلام اور ایمان سے متعلقہ حدیث کے بارے میں دوسری کتاب روز آخرت پہ ایمان لانا اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں اور تیسری کتاب ہے ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق تقدیر سے ہے المان ابل تو ہماری کتاب کون سی یاد الکتاب السانی المان ابلی دوسری کتاب آخرت پہ ایمان لانا رود آخرت پہ ایمان لانا اس کتاب میں کئی فصلیں ہیں الفصل الاول اشراق الصا پہلی فصل اس کتاب میں کیا ہوگی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور دوسری فصل ہوگی صفت القیامہ قیامت کے اوصاف کے بارے میں اور تیسری فصل ہوگی الجنہ و نار جنت اور جہنم سے متعلقہ احادیث کے بارے میں چوتھی فصل ہوگی عذاب و اہل نار جہنویوں کے عذاب کے بارے میں اور پانچویں فصل ہوگی صفت الجنہ جنت کے اوصاف کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کتاب اس میں پانچ فصلیں ہیں اور پہلی فصل کیا اشراط و قیامت کی نشانیاں قیامت کی علامات اور اس پہلی فصل میں گیارہ باب ہے پہلے مقصد میں تین کتابیں ہیں اور پہلی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں دوسری کتاب آج ہم آغاز کر رہے ہیں و الاخر. روز آخر پہ ایمان لانے کے بارے میں اور اس دوسری کتاب میں پانچ فصلیں ہیں پہلی فصل کیا اشرات و سا قیامت کی علامات قیامت کی نشانیاں اور اس پہلی فصل میں گیارہ باب ہیں اور پہلا باب جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کیا ہے باب اجمال و اشراط سا قیامت کی علامات کا اجمالی بیان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ احادیث جن احادیث میں اجمالی طور پہ قیامت کی علامات آئی ہیں قیامت کی نشانیاں آئی ہیں اس کے بعد اس کتاب الوافی کے رائٹر مصنف کہتے ہیں کہ آخرت پہ ایمان لانے کے بارے میں آپ حدیث نمبر 27 دیکھ لیں حدیث نمبر 27 آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر 44 فورٹی تو حدیث نمبر 27 ٹوینٹی کتاب کے رائٹر کہتے ہیں آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں بھی آخرت کا بیان موجود ہے اس میں بھی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے اور یہ وہی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں جس میں یہ آیا تھا کہ نبی علی سات اسلام صحابۂ کلام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے تھے اور آپ سے سوال پوچھا تھا اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں احسان کے بارے میں قیامت کے وقت کے بارے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بہرحال یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر چوالیس یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں عَنْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراق الساعة أن يرفع العلم ويكتر الجهل ويكتر الزنا ويكتر شرب الخمر ويقل, ويقل الرجال ويكتر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد جناب انس ابنک رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں یہ لام قسم کا ہے یعنی کہ اس سے پہلے قسم مقدر ہے پوشیدہ ہے یعنی کہ اللہ کی قسم میں لازمی طور پہ تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا سمیت ہوں رسول اللہ جو خود میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی لا یہ حدیث میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا انس بن مالک لوگوں میں شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ یہ حدیث دھیان سے, لے لیں دھیان سے سن لیں تو شوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا بات بیان کی کہا کہ جو حدیث میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں یہ خود میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے ڈرگس سنی ہے بغیر کسی واسطے کے سنی ہے اور یہ حدیث میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کیوں نہیں کوئی بتائے گا جناب انس کے علاوہ علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے اس لیے کہ انس ابن مالک بسرہ میں رہتے تھے اور یہ بسرہ میں فوت ہونے والے صحابہ کے میں سے آخری صحابی ہیں تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارے شہر میں کوئی صحابی نہیں رہا جس نے یہ حدیث نبی علیہ السلاۃ سے خود سنی ہو اور تمہیں بتائے میں ہوں کہ میں نے یہ حدیث بزاتے خود اللہ کے رسول علی ہے اور اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں تو لوگوں کو علم کی اہمیت بتانا حدیث بتانے سے پہلے احادیث کا مقام بتانا یہ اچھی بات ہے کیونکہ عام طور پہ لوگ دین کے علم سے غافل ہوتے ہیں احادیث کے علم سے غافل ہوتے ہیں قرآن کے علم سے غافل ہوتے ہیں عالم دین لوگوں کو دین کا علم بھی دیتا ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کی احادیث بھی بتاتا ہے اور ان کا شوق بھی خود ہی پیدا کرتا ہے جناب یا نصب کہتے ہیں سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے نبی علیہ السلاۃ السلام سے سنا کیا فرما رہے تھے اشرات یقینا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم نہیں رہے گا یا بہت کم رہے گا اور یہ علم کیسے اٹھایا جائے گا دوسری حدیث میں نبی علی السلام وزاد فرماتے ہیں کہ علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا بلکہ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء علم جن کے پاس دین کا علم ہوگا انہیں فوت کر لیا جائے گا اور یوں دین کا علم اٹھ جائے گا باقی نہیں رہے گا تو بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اَن کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ یکسر الجہل اور جہالت عام ہو جائے گی جہالت بڑھ جائے گی زہر جب علماء کے نہیں رہیں گے تو لوگوں میں جہالت بڑھ جائے گی اور لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں رہے گا و یکسرا ذنا اور زنا بھی بڑھ جائے گا بدکاری عام ہو جائے گی بدکاری کی کثرت ہو جائے گی وہ یکسرا شرب الْخَمْرِ اور شراب نوشی بڑھ جائے گی لوگ کثرت سے شراب پینا شروع ہو جائیں گے وہ یقین اور مرد کم ہوں گے وہ یکسر اور عورتیں زیادہ ہوں گی یہ سب قیامت کی علامات ہیں پہلی علامت کیا ہے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی دوسری علامت کیا ہے زنا بڑھ جائے گا تیسری علامت کیا ہے شراب نوشی بڑھ جائے گی اور چوتھی علامت کیا ہے کہ آدمی کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی نمرات الواحد حتیٰ کے پچاس عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا ایک ہی منتظم ہوگا انہیں کنٹرول کرنے والا ان کی ذمہ داری سنبھالنے والا ان کا خیال رکھنے والا ایک ہی آدمی تو یہ ہے قیامت کی علامات یہ ہے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی علامات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک قیامت کی چھوٹی علامات اور نمبر دو قیامت کی بڑی علامات تو ابھی جو ہم نے پڑھی ہے یہ قیامت کی چھوٹی علامات کہلاتی ہیں اب پچاس عورتوں کے لیے ایک ہی آدمی کیوں ہوگا کیونکہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوں گی مرد قتل ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی تو پچاس پچاس عورتوں چالیس چالیس عورتوں کا نگران ایک ہی ہوگا ان کا خیال رکھنے والا ایک ہی ہوگا اس حدیث یہ بھی پتا چلا کہ قرآن و حدیث میں جب علم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد شری علم ہوتا ہے اب جب کہا جا رہا ہے کہ قیامت کی علامات میں سگی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو اس سے مراد سینس کا علم نہیں ہے اس سے مراد کون سا علم ہے دین کا علم ہے حدیث نمبر پینتالیس یعنی کہ اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انبی ہو رہی قال قال النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حریرا سروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ وہی نشانی ہے یہ قیامت کی وہی علامت ہے جو پہلی حدیث میں بھی آئی ہے اور وہاں پہ وضاحت کی تھی علم کیسے اٹھایا جائے گا علماء فوت کر لیے جائیں گے تو آخر ہمارے قیامت قائم ہی ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ اور زلزلے بڑھ جائیں گے الزلازر زلزل تن کی جمع ہے زلزلے کسرس سے آئیں گے کسرس سے زمین میں زلزلے واقع ہوں گے پپا ہوں گے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَان اور زمانہ قریب ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہو, ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دن دن بھی چھوٹا رات بھی چھوٹی اور ایسا حقیقتن ہوگا اور اس کا حقیقی معنی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ ہوگا اور کئی علما کرام نے اس سے مراد یہ دیا ہے کہ زمانہ قریب ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی انسان دن میں کوئی خاص کام نہیں کر سکے گا رات کو کوئی خاص کام نہیں کر سکے گا رات بھی جلدی ختم ہوگی دن بھی جلدی ختم ہوگا وقت میں برکت نہیں رہے گی وطن فتن اور فتنیں بڑھ جائیں گی فتنیں پھیل جائیں گی اور ہر بڑھ جائے گا عربی زبان کا لفظ ہے حرج حرج بڑھ جائے گا تو حرج کا مطلب کیا ہے خود نبی علیہ اسی حدیث میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حرج سے مراد ہے قتل و غالت قتل و غالب یعنی کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی ادھر سے خبر آئے گی وہ قتل ہو گیا ادھر سے خبر آئے گی وہ قتل ہو گیا تو قتل و غارت عام ہو جائے گی کہ تم میں مال بڑھ جائے گا کوئی نہیں ہوگا مال عام ہو جائے گا مال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں علماء کے نے اس کے وزاد میں لکھا کہ لوگ کم ہوں گے مرد کم ہوں گے مال کا شوق نہیں رہے گا قیامت کی قریب ہو جانے کی وجہ سے مال میں رغبت نہیں رہے گی تو یہ ساری کیا ہے قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں جو نبی علی اسات اسلام بتا رہے ہیں اور اس حدیث میں جو نشانیاں آئی ہیں وہ بھی علامات سورا کہلاتی ہیں قیامت کی چھوٹی علامات کہلاتی ہیں اس کے بعد حدیث نمبر چھیالیس فورٹی سکس اس کے بعد کیا لکھا ہوا میم یعنی کہ اس عدیز کو روایت کرنے والے کون ہیں صرف امام مسلم امام بخاری اس عدیز کی روایت کرنے میں امام مسلم کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بادر بل امالی ستا جناب ابو ہرا سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بادرو بالاعمالی اعمال کرنے میں جلدی کرو چھ چیزوں سے پہلے پہلے امال کر لو امال کو ادا کر لو امال کو سر انجام دے لو امال سے مراد یہاں پہ کون سے امال ہیں نیک امال تو بات نیک امال چھ چیزوں سے پہلے پہلے جلدی سے کر لو بادرو جلدی سے کر لو بلآمالی نیک امال ستن چھ چیزوں سے پہلے چھ چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے چھ چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے وہ چیزیں چھ چیزیں کون سی ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے نیک امال سر انجام دے لینے چاہیے فرمایا اددجال. دجال کا زہر ہونا دجال کے زہر ہونے سے پہلے پہلے نیکمال بجا لیا دخان اور دھواں زہر ہونے سے پہلے قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ہیں دجال کا زہر ہونا دھویں کا زہر ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالی جب فرماتے ہیں پچیسویں اس بارے میں, میں سورہ دخان میں فر تقیب یو مت ادسما مبین آپ انتظار کی دیئے اس دن کا جس دن آسمان واضح طور پہ دھواں لے کر آئے گاس گا. وہ دعا لوگوں کو دیکھ لے گا ہاں اور کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے تو اس عدیز کی تفسیر میں ایک کال یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ایت میں دھوئے سے برات یہ دعا ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے دجال دوسرے نمبر پہ دومے کا ظاہر ہونا و دا بطل تیسرے نمبر پہ زمین سے نکلنے والا جانور اور اس کے بارے میں چند دن پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اخرجن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا گفتگو کرے گا عجیب و غریب جانور ہوگا عام جانور نہیں ہوگا تو یہ جانور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو نبی علی سات اسلام خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں قیامت کی یہ نشانیاں زہر ہونے سے پہلے پہلے نیک امال کر لو نمازیں پڑھ لو صدقہ خیال کر لو نودے رکھ لو اسکار کر لو تلاوت کر لو تو با درو بالاعمال نیک اعمال میں جلدی کرو ستن چھے چیزوں سے پہلے پانچھی چیزیں کون سی ہیں دجال دجال کا ظاہر ہونا دوویں کا ظاہر ہونا زمین کے جانور کا ظاہر ہونا و طلوع الشمس من مغربها اور سورج کا مشرق کی بجائے اپنی مغرب سے نکلنا و امر العامہ عام لوگوں کے معاملے سے پہلے پہلے نیکمال بجا لے آؤ عام لوگوں کا معاملہ کون سا ہے جو سب کے لیے عام ہوگا اس مراد کیا قیامت ان کے قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے نیکمال بجا لے آؤ کم اور خصوصی طور پر تم میں سے کسی ایک کو پیش آنے والے معاملے سے پہلے پہلے نیکمال بجا لے آؤ یعنی کہ ایک تو ام العامہ کہ وہ معاملہ جو سب کے لیے ہوگا ان کے قیامت واقع ہونے سے پہلے نیک امال ادا کر لو نیکیاں کر لو اور آخر میں کہا کہ تم میں سے کسی ایک کے ساتھ خصوصی طور پہ پیش آنے والے معاملے سے پہلے بھی نیکیاں کر لو اور وہ کیا ہے موت یعنی کہ موت آنے سے پہلے پہلے نیک امال اور نیکیاں کر لو اور قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کر لو تو بہرحال اس ادیس میں بھی کئی قیامت کی علامات بتائی گئی ہیں کئی قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ادیس نمبر سینتالیس کی طرف 47 اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے میم تو میم سے مراد کیا ہے میم سے مراد یہ ہے کہ اس ادیس کو روایت کرنے والے کون ہیں صرف امام مسلم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 مغربی بن اصید وخصف وخصف الغفاری ردی اللہ تلا نو سر ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اطلع النبی اطنا نبی علیہ السلط نے ہمیں جان کر دیکھا دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کسی بالا خانے میں تھے اوپر کی جگہ پہ تھے اور صحابہ کے نیچے تھے تو آپ نے اوپر سے جان کر دیکھا تو اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جان کر دیکھا تدا کر جب کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا تم آپس میں کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو قالو تو صحابہ کرام نے کہا نت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں خالا تو آپ نے کہا یقیناً یہ قیامت بالکل قائم نہیں ہوگی بالکل واقع نہیں ہوگی حتیٰ عشر آیات حتا کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو دس علامتیں دیکھ لو قیامت واقع ہونے سے پہلے دس چیزوں دس چیزیں واقع ہوں گی دس امور واقع ہوں گے اس کے بعد قیامت واقع ہوگی یہ دس امور جب تک واقع نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی الدخان چنانچہ نبی علیہ سلاد اسلام نے وہ دس علامتیں ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کیا دخان خان کا وہ دجال نمبر دو دجال کے ظاہر ہونے کا آپ نے تذکرہ کیا نمبر تین ادا زمین سے نکلنے والے عجیب و غریب جانور کا تذکرہ کیا نمبر چار آپ نے سورج کے مغرب سے نکلنے کا تذکرہ کیا سورج عام طور پہ کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے لیکن جب مغرب سے نکلے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے کتنی نشانیاں ہو گئیں چار ہو گئیں وَنُزُولَ عِسَىٰ بِنِ مَرْيَمِ اور عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا آسمانوں سے ان کا نازل ہونا اترنا زمین پہ آنا وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ اور یعجوج اور معجوج قوم کا نکلنا ان کا ظہر ہونا وَسَلَا سَتَخُصُوفِ اور تین مقامات پہ زمین دنسے گی نمبر ایک خصفم بالمشرق مشرق میں کسی مقام پہ زمین دنسے گی وَخَصْفُمْ بِالْمَغْرِبِ اور ایک زمین کے دنسنے کا واقعہ مغرب میں ہوگا وَخَصْفُمْ بِجَزِيرَةِ العرب اور ایک زمین کے دنسنے کا واقعہ جزیر عرب میں ہوگا وہ آخر کا ان نشانیوں میں سے آخری نشانی نارون ایک آگ ہوگی تخر یمن جو کہاں سے نکلے گی یمن سے نکلے گی تخرد الناسا لوگوں کو ہنکا کر لے جائے گی کر لے جائے گی ان کے اس زمین کی طرف جہاں وہ جمع ہوں گے اردے محظر کی طرف شام کی طرف ان کو لے جائے گی آگ اور دوسری روایات میں آتا ہے یہ آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی اگر وہ راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں گے آرام کریں گے تو آگ بھی وہاں رک جائے گی جب وہ چلیں گے آگ ان کے ساتھ چلے گی بڑی عظیم حدیث ہے جس میں قیامت کی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ ہے اور یہ کتنی علامات ہیں دس علامات ہیں ان علامات میں سے کئی علامتیں ایسی ہیں جن کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے جو عقل پرست ہیں جن کے ہاں احادیث کو ماننے میں معیار ان کی اپنی عقل ہے اگر حدیث ان کی عقل پہ پوری اترے گی تو مان لیں گے اگر ان کی عقل پہ پوری نہیں اترے گی تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے چنانچہ عیسا علیہ اسلام کا آسمانوں سے نازل ہونا قیامت کے قریب یہ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ مسلمانوں کا اتفاق چلا رہا تھا اور یہ وہ عقیدہ ہے جس بارے میں آنے والی احادیث کو متواتر کہا گیا ان کے بہت زیادہ ہیں کچھ علما کے نے لکھا ہے کہ سو کے قریب ہیں اور پھر یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے لیکن منقرین حدیث اس عقیدے کو ماننے سے انکاری ہیں اور اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ عیسا علیہ السلام ابھی تک زندہ ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسا علیہ السلام دوبارہ زمین پہ نازل ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین سے چلے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر یہاں آ کر زندگی گزاریں یہ ساری باتیں ان کی عقل پہ ان کی عقل کے میار پر پوری نہیں اترتیں اس لیے انہوں نے اس عقیدے کے بارے میں شکوک و شبات کا اظہار کیا ان میں ایک بڑا نام جعوید احمد غامدی کا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ابھی تک زندہ ہے اور یہ وہ آدمی ہے جس کو مسلمان سکولوں اور کالجوں کے لڑکے بہت پسند کرتی ہیں کیونکہ یہ ان کے سامنے دین کو اس انداز میں پیش کرتا ہے جس انداز میں یہ نوجوان سننا چاہتے ہیں جاوید ام گامدی کے نزدیک میوزک موسیقی حلال ہے عورتوں سے مسافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس قسم کے دیگر کئی امور تو جاوید ام جن احادیث کا منکر ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ عیسیٰ علی اصلاۃ اسلام کے نازل ہونے کا عقیدہ اور امین آسن اصلاحی جو جاوید ام کے استاد ہیں اور جاوید ام غامدی جن سے بہت زیادہ متاثر ہے جن کی تفسیر بھی ہے تدبر قرآن وہ بھی اس عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے پہ مطمئن نہیں ہے ان کے علاوہ بھی کئی منکرین حدیث نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے جب ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق صحیح احادیث کے عین مطابق قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں پچیسویں اس بارے میں وَإنَّهُ لَعِلْمُ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی علامت قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو وہ عید اس حدیث کے عین مطابق ہے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھی قیامت کی نشانیاں آپ نے اور ان میں سے ایک نشانی کیا بتائی ہے عیسا علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا زمین پہ آنا زمین پہ اترنا اور قرآن بھی کہہ رہا سورج میں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی علامت ہے بڑی نشانی ہے اس لیے تم قیامت کے معاملے میں شکو و شبہات کا اظہار نہ کرو ایسے ہی سورہ نساء ایت نمبر ایک 159 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَا من احل من قبل موتی کہ موسیٰ علی عیسی علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ان کے ابھی تک وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ہر یہودی ہر عیسائی ان پہ ایمان لائے گا اس ایت کا مطلب کیا ہے جس ایت میں کہا جا رہا ہے کہ عیسا علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی ان پہ ایمان لائے گا کیا مطلب ہے کہ ہر یہودی اور عیسائی انہیں نبی مان لے گا جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نازل ہوں گے تو ان کے فوت ہونے سے پہلے پہلے جتنے یہودی عیسائی زمانے میں زمین پہ موجود ہوں گے سارے کے سارے ان پہ ایمان لے آئیں گے انہیں نبی بھی مانیں گے اور یہ بھی مانیں گے کہ عیسی علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا اور یہ بھی مانیں گے کہ اب وہ واقعی زندہ زمین پہ اترے ہیں تو قرآن کی ان دو ایتوں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پہ نازل ہونے کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے اور پتا چل رہا ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا وہ فوت نہیں ہوئے اسرا و میرات کی عادیت سے بھی اس عقیدے کا پتہ چلتا ہے کیونکہ اسلام و میرا کی حدیث میں ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وہاں پہ یہ بتایا کہ میں دوبارہ زمین پہ آؤں گا تو عیسیٰ بن مریم کا نظول ہمارا اس پہ ایمان ہے اور صحیح احادیث کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق میں سفید منار کے پاس نازل ہوں گے دو فرشتوں پہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا جب وہ زمین پہ اتریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں آپ امامت کریں لیکن وہ کہیں گے کہ جو تم میں سے امیر ہے جو تم میں سے حکمران ہے خلیفہ ہے وہی وہ نماز پڑھائے تو عیسی علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے خندیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑیں گے جزیا موقوف کر دیں گے اور ان کے زمانے میں زمین میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا مال بہت عام ہو جائے گا مال لینے والا کوئی نہیں ملے گا تو یہ ہے عیسیٰ علیہ اسلام ہمارا ان پہ ایمان ہے ان کے نزول پہ یاد رہے کہ مرزا غلام ام قادیانی وہ دعوی کرتا ہے کہ میں مسیح مود ہوں مرزا غلام کا دینی کے کئی دعوے ہیں کبھی نبی ہونے کا کبھی مسیح مؤود ہونے کا تو ایک اس کا دعویٰ مسیح مود ہونے کا بھی ہے اور وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے جیسا کہ وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے ایسے یہ قوم ہے یا ان کا تذکرہ سورہ کاف میں بھی ہے تو یہ بھی قیامت کے قریب ظاہر ہو جائیں گے اور بہت بڑی قوم ہوگی بہت طاقتور قوم ہوگی تو ہمارا ان کے ظہور پہ بھی ایمان ہے اور یہ کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایسے ہی زمین میں تین دفعہ یہ دنسنے کے واقعات آئیں پیش آئیں گے مختلف مقامات پہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے تین نشانیاں ہیں ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے اس کے بعد باب نمبر دو یہ باب کس چیز کا ہے دو ہمارے ہاں پہلی فصل کیا تھی قیامت کی علامات یہ پہلی فصل ہے اور اس میں پہلا باب کیا تھا قیامت کی علامات کا اجمالی بیان اور اب دوسرا باب یہ ہے بابل فی ندا واحد وغور جال باب اس بارے میں دو گروہ آپس میں لڑیں گے دونوں میں سے ہر ایک کا دعوی ایک ہی ہوگا ہر ایک کا دعوی ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں تو دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور وزور اور دجالوں کا ظہر ہونا دجال دجل سے ہے ددل کسے کہتے ہیں کسی غلط بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا جوٹی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا مکرو فریب کرنا یہ دجل ہے اسی سے ہوتا ہے دجال جو بہت زیادہ یہ کام کرنے والا ہو بہت زیادہ مکار ہو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو تو اس باب میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں یہ بھی ہیں کہ قیامت سے پہلے دو گروہ آپس میں لڑیں گے جن کا دعویٰ ایک ہی ہوگا نمبر دو دجال ہوں گے. ایک دجال نہیں, کئی دجال ہوں گے حدیث نمبر اڑتالیس خاف یعنی کہ حدیث کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقوم اس قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے مختلط ان دونوں گروہوں کے مابین عظیم لڑائی ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی دا واحدا ان دونوں کا دعوی ایک ہی ہوگا دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں اور دوسرا گروہ حق پہ نہیں ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے دو گروہ آپس میں لڑیں گے ان کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی تو اس سے مراد کون سے دو گروہ ہیں اس سے مراد امیر المرین خلیفہ راشد جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے اور دوسری طرف امیر المرین معاویہ بن ابو سفیان ردی اللہ تعالی عنہما کا گروہ ہے یہ دونوں گروہ آپس میں لڑے جس, جس لڑائی میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف حصہ لیا اس کا نام کیا ہے جنگ صفین جنگ صفین میں ایک طرف جناب امیر معاویہ کا لشکر تھا دوسری طرف جناب علی کا لشکر تھا بہت زیادہ اس میں کثر و غارت ہوئی کہا جاتا ہے کہ ستر ہزار کے قریب لوگ فوت ہوئے. اور فوتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حق پہ ہیں جناب علی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حق پہ ہوں امیر معاویہ کو چاہیے مجھے خلیفہ مانے اور شام کی گرونی ترک کر دے اور جناب امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے انہیں قتل کرنے والے باغی لوگ جناب امیر جناب علی کے گروہ میں ان کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں جناب علی ان کو گرفتار کر کے میرے حوالے کریں کیونکہ میں جناب عثمان کا وارث ہوں ان کا رشتے دار ہوں وہ قاتل میرے حوالے کیے جائیں تو میری جناب علی سے لڑائی ختم تو دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جناب علی حق کے زیادہ قریب تھے جناب امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کا فرمان ہے آپ کی حدیث ہے کہ جب کوئی حکمران اجتہاد کرے اور پھر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے ایک ثباب ملے گا اور اگر اس کا اتحاد درست نکلے تو اسے دو نکیاں ملیں گی جناب معاویہ کی اتحادی رائے تھی اور وہ سمتے تھے کہ میں عثمان کے قاتلوں کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی تو یہ اگرچہ ان کی غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ جناب علی کو حکمران مانتے ان کی بیعت کرتے اور پھر ان سے پیارو محبت سے یہ کہتے کہ ان کے قاتل میرے حوالے کیے جائیں اور جناب علی یہ سمتے تھے کہ فی الحال میں مکمل طور پہ نہیں ہے اس لیے قاتلوں کو بعد میں پکڑوں گا فی الحال میں پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو بہرحال یہ لڑائی ہوئی کیا ان دو گروہوں میں سے کوئی گروہ کافر ہے بالکل نہیں دونوں گروہ مسلمان ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کئی لوگ آلِ کی محبت کی آڑ میں کئی صحابہ اکرام کو برا کہتے ہیں ان پہ کرتے ہیں ان کی کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں ان پہ تو اور الزامات لگاتے ہیں جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ آلے سے محبت کریں اور ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کے سے بھی محبت کریں حالِ بیعت بھی عظیم، نبی علیہ السلام کے دیگر صحابہ اکرام بھی عظیم، جس انسان نے ایمان کے حالت میں نبی علیہ السلام کے چہرے کا عددار کیا، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کا مقام لہیت برندوبالہ ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ حدیث میں فرماتی ہیں وَقُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ کہ جو پہلے صحابی بنے پہلے مسلمان ہوئے، یا بعد میں صحابی بنے بعد میں مسلمانوں میں سب سے اللہ کا وعدہ اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا یہ صاحب کرام کی شان ہے یہ ان کا مقام ہے اگر صحابۂ کرام میں آپس میں اختلافات ہوئے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان اختلافات میں جج بن کر بیٹھ جائیں اور ان میں سے کسی ایک کی توہین کریں تنقید کریں گاخی کریں یہ درست نہیں ہے تو جناب علی بھی مسلمان بھی مسلمان بھیتے تھے ان میں سے کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا ان میں سے کسی نے دوسرے پہ لانت نہیں بیچی قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں اور سورہ حجرات کی اس عید کا نمبر ہے نوکم اسلحما کہ اگر دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلو کرا دو تو لڑنے والوں کو اللہ تعالی نے کیا قرار دیا ہے مومن قرار دیا ہے مسلمان قرار دیا ہے اور آخر میں پھر کہا ان نمبر ہو بینک مومن بھائی بھائی ہے لڑ پڑے تو اپنے بھائیوں میں سلو کرا دیا تو یہ دونوں گروہ مسلمان گروہ تھے اور پھر نبی علیہ السلاۃ السلام کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں گروہ مسلمان تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے دو عظیم مسلمان گروہوں میں سلو کرائے گا تو جناب حسن کے ذریعے سلو ہوئی جناب امیر معاویہ کے گروہ میں اور جناب علی کے گروہ میں جناب علی کے گروہ کے سربراہ جناب حسن تھے اس زمانے میں جناب علی فوت ہو چکے تھے اور دوسرے گروہ کے سربراہ امیر معاویہ تھے جناب حسن نے جناب امیر معاویہ کے حق میں دست کا اعلان کیا حکومت ان کے حوالے کر دی ان کی بیعت کی انہیں حکمران مانا جس کو جناب حسن نے مان لیا بیس سے محبت کا نعرہ لگانے والے اسے کیوں نہیں مانتے جس کو جناب حسن نے اپنا حکمران مانا جس کی جناب حسن نے بیت کی جس کو جناب حسن نے مسلمانوں کی قیادت امامت خلافت کے لیے سلیکٹ کیا اس کو دوسرے لوگ کیوں نہیں مانتے تو اس لیے آلِ بین سے محبت کریں جناب علی سے محبت کریں حسن و حسین سے محبت کریں جناب فاطمہ سے محبت کریں اور دیگر تمام صحابۂ کے سے محبت کریں خصوصاً وہ صحابۂ کے جن کو کئی بدبخت برا بلا کہتے ہیں میری مراد جناب امیر معاویہ ہیں عمر بن عاص ہیں مغیرہ بن شوبہ ہیں ابو سفیان ہیں اور عبو صفیان کی بیگم ہند ہیں ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام ہیں تو آپ علیہ السلام یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ لا تقوم مصر قیامت قیم نہیں ہوگی حتی یغتطیلہ فی اتتان یہاں تک دو گروہ آپس میں لڑیں گے وَيَكُونُوا بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَدِيمًا ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی دعوہما واحدہ گرہوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا یعنی کہ ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ ہم حق پہ ہیں تو یہ ایک نشانی آپ نے بتائی ہے. لیکن حدیث ابھی جاری ہے ختم نہیں ہوئی آپ فرماتے ہیں اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تا کہ بیجے جائیں گے 30 کے قریب دجال کذاب بہت جھوٹ بولنے والے کلہم یزعم ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ انہو رسول اللہ کہ وہ اللہ کا رسول ہے نبی علیہ السلط اسلام نے اس حدیث میں قیامت کی دو نشانیاں بتا دی ہیں ایک یہ کہ دو مسلمان عظیم گروہوں میں لڑائی ہوگی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا ہر ایک کہے گا کہ ہم ہق پہ ہیں دوسرے نمبر پہ یہ کہ قیامت اہم قیام ہونے سے پہلے تیس کے قریب دجال آئیں گے کذاب آئیں گے جھوٹے آئیں گے نبوت کا دعوی کرنے والے آئیں گے رسالت کا دعوی کرنے والے آئیں گے لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا سب کے سب جھوٹے ہوں گے فراڈی ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ تیس سے کہیں زیادہ ہیں اور نبی علیہ اثرات اسلام نے یہاں پہ تیس کا تذکرہ کیا ہے علماء کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ تیس سے مراد وہ ہیں جن کو شہرت ملی جن کو طاقت ملی جن کو پیروکار مل گئے ورنہ تو کئی جھوٹے نبی آئے جو آج نبوت کا دعویٰ کیا کل قتل ہو گیا کہانی ختم ہو گئی لیکن ایسے تیس کے قریب ہیں جن کو دنیا میں پیروکار مل گئے اور جن کا نام لینے والے موجود رہے مثال کے طور پہ مسلمہ کداف اور اسود یمن سے ایک آدمی نکلا تھا یہ تو اللہ کے سور کے زمانے میں قتل ہو گیا صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتل ہوا اور ایسے ہی مختار ثقفی اور موجودہ زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام کا دانیانی بہت بڑا فتنہ بنا اس کا فتنہ آج بھی موجود ہے اسے ماننے والے آج بھی موجود ہیں تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تیس ہیں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے جبکہ نبی علی الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ائے گا۔ اللہ تعالی کا فرمان بالکل واضح ہے سور الاحزاب میں ما کان محمد الا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اپ نے اپنی احادیث میں بھی اس مسئلے کو بار بار وعدہ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی علی الصلاۃ نے چ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ تیس کے قریب دجال آئیں گے اور آئے اس سے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ واقعی اللہ کے سچے نبی آپ نے کہا تھا کہ دو مسلمان بڑے گروہوں میں لڑائی ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم سچے ہم حق پہ ہیں ایسے ہی ہوا جناب علی میر ماویہ کی ماں بہن لڑائی ہوئی یہ لڑائی اگرچہ اس میں بہت نقصان ہوا لیکن نبی علیہ السلام کی پشین گوئی سچ ثابت ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں باب نمبر تین کثرت القتلی کہ بہت زیادہ قتل و غارت کا ہونا حدیث نمبر انچاس فورٹی نائن میم اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم جناب ابو رحرا سے کہ میری جان ہے آ فرما رہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے پتا چلا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانِ لوگوں پہ ایسا وقت لازمی طور پہ آئے گا کہ لا يدر القاتل فی ایشین قتل کہ جس زمانے میں جس وقت میں تل کو پتا نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اس نے قتل کیا اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے اسے قتل کیا گیا تو قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے قتل و غار عام ہو جائے گی اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ قاتل کو پتا نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں اور مختون کو پتا نہیں ہے کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے میں نے جرم کیا کیا ہے مجھ سے چاہتے کیا ہیں مجھ سے لینا کیا چاہتے ہیں اس حدیث کے ایک اور روایت میں امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا الحرجو کہ قتل و غارت ہوگی القاتل فنار قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت سے پہلے بہت قتل و غارت ہوگی اور قاتل مقتول دونوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے باب نمبر چار قبر والوں پہ رشک کرنا یعنی کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جو زندہ ہوں گے وہ ان پہ رشک کر رہے ہوں گے جو قبروں میں جا چکے ہیں کہیں گے یہ اچھے رہ گئے قبروں میں پہنچ گئے دنیا کی مصیبتوں اور زمائشوں سے ان کی جان چھوٹ گئی حدیث نمبر پچاس قاف, یعنی کہ اسے روایت کرنے پہ امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے جناب ابو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد قیم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا جو زندہ ہے وہ قبر والے کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ قبر میں چلا گیا اچھا رہ گیا کاش میں اس کی جگہ فوت ہو کر قبر میں جا چکا ہوتا ایک اور روایت میں نبی علیہ السلاۃ اس عمر کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا آزمائش کی شدت کی وجہ سے ہوگا دین کی وجہ سے نہیں یعنی کہ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ جو زندہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا دین خطرے میں ہے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں قبر میں چلا جاؤں نہیں دنیا کی آزمائشی اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور ٹینشنیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ انہیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا تو زندہ آدمی کہے گا آش میں فوت ہو چکا ہوتا اور قبر میں جا چکا ہوتا تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اس کے بعد باب نمبر پانچ باب خطابل الیہود باب اس بارے میں ہے کہ یہودیوں سے لڑائی ہوگی تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے حدیث نمبر اکاون ففٹی ون قاف یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے قال لا تقوم الساعة حتی تقاتل حتی يقول الحجر یا مسلم ورائی جناب اب ہرا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہودیوں سے لڑائی لڑو گے حتی الحجر یہاں تک کہ وہ پتھر کہے گا جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا یا مسلم اے مسلمان ہادی یہ یہودی ورائی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے فختل اس کو قتل کر ڈال نبی علیہ السلاط والسلام کی یہ احادیث یہ پشین گوئیاں یہ مستقبل کی خبریں ہر مسلمان کا ان پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے بتایا جس آدمی کے دل میں ان احادیث کے میں, بارے میں شک و شبہ ہے اس کا نبی علیہ السلاط پہ ایمان ناقص ہے کامل نہیں ہے اور ایسا ایمان رودے قیامت آمد فائدہ نہیں دے سکے گا بلکہ نقصان دے گا تو آپ یہاں پہ کیا خبر دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی یہودیوں کی بڑی جنگ ہوگی بڑی لڑائی ہوگی اور اس لڑائی میں اللہ کی مدد دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہوگی کہ پتھر بولیں گے گفتگو کریں گے کلام کریں گے اور مسلمان کو مخاطب کر کے کہیں گے کیا کہ مسلمان یہ پتھر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کرو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جس کو بھی قوت گویائی دینا چاہے دے سکتا ہے اللہ تعالی چاہیں تو مکہ کا پتھر نبی علی اللہ کو سلام کیا کرتا تھا اور اللہ تعالی چاہیں تو قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ کی بیان کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہی ہے اگر کوئی عقل پرست اس عدیز کا انکار کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا کہ پتھر گفتگو کرے گا اور مسلمان سے کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کر دو تو وہ قرآن کے بارے میں کیا کہے گا حادیس کا تم انکار کر لیتے ہو قرآن کا کیا کرو گے قرآن بتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے یعنی کہ پتھر بھی اور پانی بھی درخت بھی گاس بھی مٹی بھی آسمان بھی زمین بھی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کی ہم و نہ بیان کر رہی ہے پتا یہ چلا کہ جو اپنی عقل کی وجہ سے احادیث کا انکار کرے گا اسے قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اگر آپ قرآن پہ صحیح میں صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں تو نبی علیہ السلاۃ السلام کی نادیث پہ بھی ایمان لانا ہوگا اس کے بعد باب نمبر چھ باب کثرت المال ارض عرب کہ مال کا بڑھ جانا اور اربوں کی زمین کا سر و شاداب ہو جانا قیامت کی علامات بتا رہے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام ان علامات میں سے ایک علام، دو علامتیں یہ ہیں کہ مال بڑھ جائے گا قیامت آنے سے پہلے اس قدر بڑھ جائے گا کہ لینے والا نہیں ملے گا اور نمبر دو اربوں کی زمین سر سب و شاداب ہو جائے گا حدیث نمبر 52 کا یعنی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دنوں کا اتفاق ہے۔ عن ابي هريره رضي الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقه وحتى يعرض جناب سے ابوت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قیامت آمد قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم مال بڑھ جائے گا اتنا بڑھ جائے گا کہ بہنے لگے گا حتیہ کہ مال کا مالک رب المال مال کا مالک اس مال کا مالک پریشان ہوگا اس معاملے میں کہ اس کا سب کا کون قبول کرے گا مال کا مالک پریشان بیٹھا ہوا ہے ٹینشن لے رہا ہے ٹینشن کیا ہے کہ بھئی میری یہ زکات ہے میں دینا چاہتا ہوں کون مجھ سے لے گا یہ سب کا خیرات ہے میں ادا کرنا چاہتا ہوں تقسیم کرنا چاہتا ہوں کون مجھ سے لے گا سوچے گا نظر نہیں آئے گا کوئی ذہن میں کوئی نہیں آئے گا جس کے بارے میں امید ہو کہ وہ یہ زکوٰۃ لے لے وہ یہ صدقہ لے لے یوہما اہم یوہم سے یعنی کہ مال کے مالک کو ٹینشن ہوگی پریشانی ہوگی کیا کہ میں اکبر اسدا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا رہ اور یہاں تک کہ وہ اس مال کو پیش کرے گا یعنی مال لے کر جائے گا کسی کے بارے میں امید ہوگی کہ شاید یہ لے لے اس کے سامنے مال پیش کرے گا اسے دے گا تو وہ آدمی کہے گا جس کے سامنے وہ اپنا مال پیش کر رہا ہے وہ کہے گا لا عرب علی. مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اور دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ جس کو مال دیا جا رہا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی اگر تم کل آتے تو شاید میں لے لیتا اب میں نہیں لوں گا میرے پاس بہت مال ہے اگر تم ایک دن پہلے دینے آتے تو شاید میں لے لیتا تو آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ ہم اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے اور صورتحال حال کیسی ہوگی علماء کرام اس حدیث کی وضاحت پہ لکھتے ہیں کہ مال کوئی کیسے لے مرد کم ہوں گے مال میں رغبت کم ہو جائے گی مال میں شوق کم ہو جائے گا قیامت قریب ہوگی تو اس لیے پھر مال لینے والا کوئی نہیں ملے گا تو ابھی باپ میں قیامت کی دو نشانیاں بتائی گئی تھی باب کیا تھا کہ قیامت سے پہلے مال بہت بڑھ جائے گا اور اربوں کی زمین سرسبد سر و شاداب ہو جائے گی اور حدیث میں ابھی تک ایک ہی نشانی آئی ہے وہ کیا کہ مال بڑھ جائے گا اب دوسری نشانی کے بارے میں الوافی کے رائٹر شیخ شامی کہتے ہیں زادہ فی لی مسلم کہ امام مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے یہ الفاظ اضافی طور پہ بیان فرمائے ہیں کہ وہی مروجن و انہارا کہ قیامت آمد کی ہوگی یہاں تک کہ اربوں کی زمین چراگاہوں اور نہروں کی شکل میں ہو جائے گی اربوں کی زمین چراگاہوں اور نہروں کی شکل اختیار کر لے گی امام نبوی رحمہ اللہ ان الفاظ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کا مطلب بتانے لگا ہوں اور صحیح مطلب اس کا اللہ تعالی جانتے ہیں کہ لوگ زمین کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ بیکار پڑی رہے گی کھیتی باڑی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور پانی کو بھی استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ ادھر بھی گاس ادھر بھی گاس زمین سر سب و شاداب ہو جائے گی پانی کی نہریں جاری ہوں گی ندیاں جاری ہوں گی دریا کی شکل اختیار کر لے گا پانی لیکن استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا امام نبی کہتے ہیں ایسا کیوں ہوگا کیونکہ مرد کم ہوں گے لڑائیوں کی کثرت ہوگی فتنے عام ہوں گے قیامت قریب ہوگی لوگوں کی رسبت لوگوں کا شوق کم ہو جائے گا باب نمبر سات کیا باب ہے خروج النار من اردل الحجاز حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا حجاز کسے کہتے ہیں مکہ مدینہ کو حجاز کہتے ہیں حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا یعنی کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان ابی ہو رہی راتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضیع اعناق الابیلی ببسرا جناب ابو حریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قیم نہیں ہوگی قیامت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے نکلے گی وہ بسرا میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی آگ مکہ مدینہ میں اتنی بڑی آگ کہ شام کے شہر بسرا میں جو اونٹ کھڑے ہوں گے ان اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی اس آگ کی وجہ سے جو کہاں جل رہی ہوگی مکہ اور مدینہ میں حجاز کی زمین آپ دیکھیں کتنی بڑی قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام اور یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو 654 سو میں واقع ہو چکی ہے مدینہ میں آگ واقع ہوئی تھی اور وہ آگ اس قدر بلندوں بالا تھی کہ اس کی روشنی سے شام کے شہر بوسرا میں کھڑے اونٹوں کی گدنے روشن ہو چکی تھی تو یہ حدیث دلالت کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ نبی علی سات اسلام واقع اللہ کے سچے رسول ہیں جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ تو حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 53 ہے ہےتریپن اور ہم پڑھ چکے ہیں حدیث فورٹی 47 سینتالیس وہاں پہ بھی آیا تھا کہ قیامت کی دس نشانیاں ہیں اور آخری نشانی یہ تھی کہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانگتے ہوئے ارد حشر تک لے جائے گی شام کی طرف لے جائے گی تو وہ آگ بتایا گیا تھا یمن میں ہوگی یہاں پہ بتایا گیا حجاز کی آگ مکہ مدینہ کی آگ تو دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے قائم کریں گے کیا دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے بالکل کوئی ٹکراؤ نہیں ہے پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 47 47 اس میں قیامت کی بڑی دس علامات بتائی گئی ہیں اور یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی تو, تو اس حدیث میں جس آگ کا تذکرہ آیا ہے اس آگ سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا اور جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے 53 جس میں آیا ہے کہ آگ حجاز کی سرزمین سے نکلے گی اور دوسرا شہر کے کی کی گدنوں کو روشن کر دے گی تو یہ قیامت کی نشانی ہے یہ قیامت کا آغاز نہیں ہے یعنی کہ یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور یہ ہو چکا ہے 654 سو میں ہو چکا ہے اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے 1441 سو چل رہا ہے کہاں 654 اور کہاں 1441 تو یہ وہ قیامت کی علامت ہے جو واقع ہو چکی ہے اور نبی علیہ سات السلام کی صداقت میں اضافے کا سبب بن چکی ہے باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باپ خروجالی و نظول عیسی علیہ السلام دجال کا ظاہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں یہ ہیں دجال کا زہر ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ دونوں باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں ایک حدیث کے ذمن میں لیکن اب یہاں پہ مستقل ایک باب قائم کیا گیا ہے ان دو نشانیوں کو ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے حدیث نمبر چول فیپٹی فور قاف یعنی کہ اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہے امام بخاری اور امام مسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنا علی اللہ بما ہوا اہلو ثم ذکر الدجال فقال انی لاندرکمو وما من نبیجن الا اندرہو قومہ لقد اندر نوح قومہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی علی السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے فأثنا بما تو آپ نے اللہ کی حمد و بیان کی۔ آپ نے اللہ کی وہ و سنا بیان کی جس کا اللہ رب العزت حقدار ہے آپ نے دجال کا تذکرہ کیا فقال آپ نے کہا انیلا بے شک میں تم لوگوں کو اس سے ان کے دجال سے خبردار کر رہا ہوں بے شک میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں وارننگ دے رہا ہوں ومام نبی اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار نہ کیا ومامن اور نہیں ہے کوئی نبی اللہ مگر اندر قوم اس نے اس سے دجال سے اپنی قوم کو خبردار کیا نو قوم البتہ تحقیق نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کرتا آیا ہے دجال یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے اور دجال کے بارے میں عادیث آ رہی ہیں جن سے پتہ چلے گا کتنا بڑا فتنہ ہے کتنی بڑی آزمائش ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا لَقَدْ أَنْدَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ البتا تحقیق نُوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا وَلَا كِمِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ لیکن میں تم سے فیہِ استجال کے بارے میں قولاً ایک بات کہوں گا تم ایک بات بتاؤں گا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌ لِقَوْمِ جو بات کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی دجال کے بارے میں خبردار انہوں نے کیا لیکن ایک بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں جو کسی بھی نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو نہیں بتائی تَعْلَمُونَ أَنَّهُ جان لو کہ بشک دجال آور کانا ہے وہ ان سب آور اور بشک اللہ تعالیٰ کانا کانے اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اللہ کی آنکھ میں کوئی عیب نہیں ہے دجال ایک آنکھ کے لحاظ سے کانا ہوگا اور رب ہونے کا دعوی کرے گا معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا لوگوں سے مطالبہ کرے گا میری عبادت کرو نبی علی سسنام نے بتا دیا کہ لوگ وہ رب ہونے کا دعوی کرے گا اسے رب نہ ماننا کیونکہ تمہارا رب تمہارے رب کی آنکھوں میں کوئی ایب نہیں ہے تمہارے رب کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں جب کہ تجال کیا ہوگا کانا ہوگا اس عدیز سے یہ پتا چلا کہ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اس حدیث سے ہمارے رب کی صفات میں سے ایک صفت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دو بہترین آنکھوں والے ہیں جن آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے وہ آنکھیں ایسی ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں خالق کے شیان شان ہیں ہم ان آنکھوں کی تفصیلات نہیں جانتے نہ ہم ان آنکھوں کو مخلوق کی آنکھوں کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں والے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ تدریب آج کہ ان کی کشتی جب طوفان آیا تو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کسی قسم کے عیب کے بغیر تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے یہ کوئی خیالی شخصیت نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا نام ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ دجال کو بھی کوئی حقیقی شخصیت ماننے سے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں دجال والی حدیث سے مراد یہ ہے کہ شر عام ہو جائے گا برائی عام ہو جائے گی تو کیا برائی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائی کہانی ہے اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ دجال ایک حقیقی شخصیت ہے اور اس کی نشانی کیا کہ وہ کہاں ہوگا اور اس کے مقابلے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے بعد وفی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کافر حدیث نمبر 54 ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے ذمن میں شیخ سال شامی امام مسلم کی ایک روایت کا کچھ حصہ لے کر آئے ہیں کہتے ہیں وہی روایت کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو محضر الناس اس دن فرمایا جس دن آپ نے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا جس دن آپ نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا جس دن آپ نے لوگوں کو دجال کے بارے میں وارننگ دی اس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ ان نہ مکتوب ان بین آئی نہیں ہی کافر کہ بے شک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر. اب کیجئے کہ دجال حقیقی شخصیت کا نام ہے یا دجال سے مراد شر ہے برائی ہے نہیں دجال سے مراد حقیقی شخصیت ہے اور یقیناً وہ بہت برا ہوگا وہ کئی برائیوں پہ مشتمل انسان ہوگا لیکن وہ ایک حقیقت کا نام ہے تو ہی کافر. اس کی دو آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا, ہوگا کافر لکھا ہوگا اس لفظ کو گا. اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اس لفظ کو پڑھے گا من کری ہے جو اس کے اعمال کو اس کی حرکتوں کو ناپسند کرے گا جس کے دل میں اللہ نے اس کے اعمال